ولا من الشيطان القديم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا شيئا كلبان البحر بغابا بكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمه ربي ولو جدنا بمثله مددا بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے مان لایا وہ امل الصالحات اور اچھے امال بجا لاتے رہے ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمانی کے ہے خالدین فیحا ہمیشہ اس میں رہیں گے لا یبغون اون انہا یہ جنتی لوگ اس جنت سے ہٹ کے کوئی تبدیلی نہیں جائیں گے کل لو کا نل بہرو فرما دیجیے کہ اگر سارے سمندر مداد سیائی بنا دیے جائیں کہ کلمات ربی میرے رب کے کلمات کو انعامات کو لکھنے کے لیے لنفد دل تو سارے سمندر ختم ہو جائیں گے قبل ان تن کلمات ربی پہلے اس کے کہ میرے رب کے کلمات احکام نعمت ختم ہوں و لو جتنا بسلی ہی مددہ اگرچہ ہم لے آئیں اس کے ساتھ بطور اضافے کے اور بھی قلم سیائی وغیرہ فرما دیجئے انما انا بشر و میں تمہاری طرح بشر ہوں فرق یہ ہے یوں بھا الیہ ان نما الحکم واحد میرے اوپر بھی کی جاتی ہے اور وہی میں سے مرکزی بات یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے امن کا نیجو لکھا ربی ہی جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھے اعمال بجا لائے ولاش رق بے رَبِّهِ ربی اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے کل کے سبق میں جہنمیوں سے متعلق بات ہو رہی تھی کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے جو اعمال ہیں یا عقائد ہیں جو بھی ترتیب ہے اس کی سزا بما کفرو ان کے کفر کی وجہ سے جہنم ہے اور مین ان کی غلطی کفر کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ہماری آیات اور رسولوں کی مذاق بناتے ہیں کل سبق یہاں پر آخر میں بات ہو رہی تھی کہ دین کے کسی حکم کی مذاق نہیں بنانی چاہیے ایک ایمان والا ہے کہ اس سے اگر کسی شریعت کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا تو وہ گنگار ہے لیکن شریعت کے کسی حکم تھا وہ حکم عقائد سے متعلق ہو اعمال سے متعلق ہو اور وہ فرائض اور واجب کا درجہ رکھتا ہو یا مستحب اور سنت کا درجہ رکھتا ہو کسی حکم کی مزاح ہرگز نہیں بنانی چاہیے اس سے انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ان امتوں پر بھی سزا آئی اور عذاب کے فیصلے ہوئے کہ انہوں نے انبیاء کی اور ان پر جو نازل ہونے والی کتابیں تھیں مذاق بنائی آج کے سبب میں ایمان والوں کا ذکر ہے فرمایا ان الظین عامن وعملوا عامر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کیے جہاں بھی ایمان والوں کا ذکر ہے وہاں امالِ صالحہ کا ذکر ہے البتہ کسی کو امالِ صالحہ کی توفیق ہی نہیں ملی مطلب وقت ہی نہیں ملا تو اس کا ایمان ہی اس کے لیے نجات کے واسطے کافی ہے مثلاً کئی غزوات میں ایسا ہوا کہ جب تبلیغ کی گئی کفار کو تو ان میں سے بعض کافر مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت اب ہمارے ذمہ کام کیا ہے آپ نے فرمایا اس وقت تو کام یہی ہے کہ جہاد کرنا ہے اور ایمان لائے جہاد میں شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے تو من ممکان اللہ الہ الا اللہ تخلت الجنہ ابھی کلمہ پڑھا تھا جنت میں چلے گئے ان کو دیگر اعمال یعنی نماز روزہ یا یہ کام بجا لانے کا موقع ہی نہیں ملا اس لیے صرف کلمہ ہی ان کے لیے نجات اولی کے واسطے دخول جنت کے لحاظ سے کافی ہو گیا لیکن جہاں پورے قرآن مجید میں ایمان کا ذکر ہوا وہ مل الصالحات اس کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لانے گناہوں سے بچنا ہے فرائض کو عوامر کو بجا لانے فرمائے یہ جو ایمان والے ہیں کانتم جنت نزلا ان کے لیے جنت الفردوس ہے بطور رہیش کے مہمانی کے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے وسط میں بھی ہے اور اس میں تمام نعمتیں دوسری جنت مطلق جنت کے مقابلے میں زیادہ ہیں اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو خالدی نفیہ ہمیشہ یہ جنتی جنت میں رہیں گے جو ایک مرتبہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا پھر اسے جنت سے نہیں نکالا جائے گا یہ اللہ کا اصول ہے اگر کسی کی کو کوئی صفائی ستھرائی ہے کوئی سزا ہے کوئی اس طرح ہے تو وہ جنت کے دخول سے پہلے پہلے ہو جب جنت میں داخل کر دیے جائے تو پھر اس کے بعد اس کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا لا یا بون حولا اور نہیں چاہیں گے یہ جنتی جنت سے ہٹنا یہ بھی باہر نکلنے کے کوئی خواہش اور آرزو نہیں کریں گے کہ جنت ایسی جگہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت ایسی پرسکون ہے مقام کا نام ہے کہ جس شخص ایمان والے نے پوری زندگی مشکلوں میں گزاری فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اس کو صرف جنت کا دروازہ کھول کے دکھا دو چنانچہ وہ واپس جب آئے گا تو پھر اس سے پوچھیں گے جو ابھی بتا رہا تھا کہ پوری زندگی میں نے مشکلوں میں گزاری جنت کو دیکھنے کے بعد اس شخص سے پھر سوال ہوگا کہ آپ کی زندگی کیسے گزری ہے جو دنیا کی زندگی ہے تو وہ کہے گا وہ ساری بہت اچھی تھی بہت, بہت سکون تھی بڑے اعلیٰ درجے کی زندگی تھی یعنی صرف جنت کو دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری مصیبتیں یہ شخص گھوب جائے گا اسی کے مقابل میں دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا ایس و عشرت میں گزاری جیسے دل چاہ ویسے گزارتا رہا اس کے لیے فیصلہ جہنم کا ہے اسے جب جہنم کا دروازہ کھول کے دکھائی جائے گی جہنم اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا کی زندگی تم نے کیسے گزاری ہے تو وہ کہے گا کہ سب مصیبتیں اور پریشانی دکھی تھے یعنی جہنم کو دیکھنے کے بعد دنیا کی تمام سہولیات اس کو بھول جائیں گی تو فرمایا کہ جنت الفردوس مانگا کرو خاندین لا لونانا ہے والا جنت ہمیشہ اس میں رہیں گے ان کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا نہ وہ نکلنا چاہیں گے قرآن مجید نے چودہ بارے میں فرمایا لا یمس نصب جنت ہیوں کو جنت میں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی تھکاوٹ بھی ایک گویا کہ عیب ہے تو ایسی عیب کی صورت بھی وہاں ہے فالدین رفیح علیہ اب ہنانعانا ہے فرمایا اللہ تعالی نے ایمان والوں پر ہر طرح کی نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے اپنا علم ان کے اوپر نازل کیا جو اللہ کا اپنا علم ہے وہ انبیاء کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ لوگ سیدھے راستے پر آئیں رہی بات یہ کہ اس نعمت کے علاوہ جو اللہ نے پیغمبر بھیجے اور اس کے اوپر اتنی کتابیں ان پر نازل کی انسانوں کی ہدایت کے لیے جنوں انسان کے ہدایت کے لیے اس کے علاوہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باتیں فرمایا لو کان البح و مداد لکھل ربی اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ تمام روح زمین کے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں اور زمین کو سفہستی کو لکھنے کے لیے رکھ دیا جائے کہ یہ پوری زمین پر لکھنے لگ جائیں اللہ کی نعمتیں احکام اللہ کی قدرت لنف دل بہر و قبلان تنفد کلمات اور تو سارا کا سارا یہ سمندر جو سیاح بنا تھا یہ بھی ختم ہو جائے گا آگے فرمایا بلو جتنا بھی مدد اگر ان سمندروں کے ساتھ اور سمندر بھی ہم پیدا کر دیں ان کلموں کے ساتھ اور قلمیں بھی پیدا کر دیں پوری مخلوق جو لکھنے والی تھی اس کے ساتھ اور مخلوق بھی لکھنے والی بنا دی جائے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی انعامات یا اس کی قدرت اس کے احکام اس کی جو باتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوگی یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو علم دیا وہ انسانوں کی بنسبت تو انبیاء کو بہت علم عظیم عطا کیے گئے اللہ نے جو اپنے پیغمبروں کو علم دیا ہے وہ عام امتیوں اور انسانوں کے مقابلے میں تو علم عظیم پیغمبروں کو عطا کیا گیا ہے لیکن پیغمبروں کا علم اللہ کے علم کی بنسبت وہ کچھ بھی نہیں ہے بہت تھوڑا ہے تو کلمات ربی میں اللہ کا تمام علم داخل ہے اس کی قدرت اور صفات داخل ہیں اس کی نعمتیں داخل ہیں یہ کوئی نہیں لکھ سکتا اس لیے کہ اللہ کی ذات لامحدود ہے لامتناہی ہے اس کی صفات اس کی جو اور کارنامے قدرت کے ہیں وہ بھی لامتنائی ہیں رہی بات سمندر کا سیائی بننا درختوں کا قلم بننا زمین کا آ, کہ ورق کا کام دینا یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں محدود ہیں تو ایک محدود چیز جو ہے لامحدود کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے یہی بات تو میں دیں جو فرمایا کہ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اللہ سب کو دیکھتا ہے کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات لا, لا محدود ہے،, لا ہے وہ قدیم ذات ہے اور انسان کی جو آنکھ ہے یہ محدود اختیارات رکھتی ہے ایک مخلوق ہے،, ہے تو ایک مخلوق جو ہے اس ذات کو کہ جو لامحدود ہے کیسے دیکھ سکتی ہے ہاں جب آخرت میں دیدار نصیب ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو نگاہ بھی حیثیت کرے گا فرما کل نما نبی اپنا تعارف واحد میں انسان ہوں ایک انسانی شجرہ نصب کے لحاظ سے میرے والدین ہیں چچا ہے کتیاں ہیں ولادت ہوئی ہے وغیرہ آپ کے سامنے بڑا ہوں اس لحاظ سے دو انسان ہوں لیکن فرق یہ ہو گیا کہ اللہ نے مجھے معمول بنایا اب عام انسان تو نہیں رہا یوں میری طرف بئی کی جاتی ہے اور اس بئی میں مرکزی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ انما الہم البا ہے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اللہ تعالیٰ توحید کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں اور شرک کے ساتھ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں نبی باد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج میں خصوصی انعامات سے نوازا گیا ہے ان میں تین بڑے انعام ہیں ایک نمازوں کی فرضیت اور دوسری خواتین سورہ بقرہ اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کی گئی کہ اے نبی آپ کے امتیوں میں سے جس نے شرک نہیں کیا ہم اس کی مغفرت کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ توحید باری تعالیٰ سے بہت خوش ہوتے ہیں اور شرک سے ناراض ہوتے ہیں فرمایا میں کان اجر جو کا ربی کوئی شخص اپنے معبود کو دیکھنے کی امید رکھتا ہے خواہش رکھتا ہے اس کا یہ شوق ہے کہ دنیا میں تو میں بغیر دیکھے اللہ کی عبادت کرتا رہا تو آخرت میں میں اللہ کو دیکھ لوں دیکھ سکوں اللہ کو دیکھنے کا اگر شوق کوئی رکھتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے فلیا عمل عامل انصالحہ کہ ایمان کے بعد اچھے اعمال بجائے لائے اللہ جنت الفردوس عطا کرے گا پھر حدیث میں آتا ہے کہ جمعے جمعے میں اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا فلیاں عمل انصالحہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی اور دیدار کی امید اور آرزو میں ہے تو اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کرے عبادت رب ہی احدہ اور اپنے رب کے ساتھ عبادت میں ذرہ برابر بھی احداً یہ نکرا ہے ذرہ برابر بھی کسی کو اللہ کے عبادت میں شریک نہ کرے بعض دفعہ شرک یہ ہوتا ہے جس کو شرک جلی کہتے ہیں کہ انسان سجدہ ہی بتوں کے سامنے کرنے لگ جاتا ہے یا نظر نیاز ہی غیر اللہ کے نام پر دے دیتا ہے یہ تو شرک جلی ہے اس سے تو انسان دائرۂ اسلام سے خارج جاتا ہے لیکن ایک متقی اور اعلیٰ درجے کے نیک شخص کے لیے یہ ہے کہ اس سے شرک خفی بھی نہ ہو مثلا شرک خفی کیا ہوتا ہے وہ ریاکاری شرک خفی ہے مثلا جو شخص اب نماز پڑھ رہا ہے تھوڑا اس کا دل لگ رہا ہے نماز میں تو صاحب خیال بھی آ رہا ہے کہ میں نماز بڑی اچھی پڑھ رہا ہوں لوگ بھی جو دیکھ رہے ہوں گے بڑے خوش ہوں گے کہ بڑی صحیح نماز یہ پڑھتا ہے جب یہ خیال آ گیا ریا ہو گئی اسی طریقے سے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا تو ساتھ کچھ دیکھ بھی رہے تھے دل میں خیال آیا کہ یہ بھی مجھے اچھا ہی سمجھیں گے کہ میں سخی ہوں یہ ریاکاری ہے یہ اللہ کے لیے اس نے کام نہیں کیا یہ دنیا کو دکھلانے کے لیے کیا وہی بات تلاوت کی ہے وہی کسی اور کی ہے اب کوئی شخص کسی کی خدمت کرنا چاہتا ہے انسانی خدمت بھی بہت بڑا ثواب ہے لیکن اس میں بھی اگر اس کا کوئی مفاد دنیاوی وابستہ ہے اور یہ کہے کہ لوگ میری تعریف کریں یا مجھے اچھا سمجھیں یا اس علاقے کے لحاظ سے میری اچھی شہرت ہو جائے تو یہ اللہ کے لیے کام نہیں ہوا شہرت کے لیے ہوا ریا ہو گئی ہے تو جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ میں میں اللہ کا دیدار کروں اور اچھی حالت میں میری ملاقات ہو اللہ راضی ہو مجھ سے اس کے لیے فرمایا فلیام العام کہ اچھے کام کرے آمال بجا لائے اور اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک نہ کرے اللہ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ بار بار آیا کرو نا جلدی جلدی آیا کرو ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ جلدی جلدی آیا کریں شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر ایت وما اللہ اے نبی ہم آپ کے پاس اپنی مرضی کے مطابق نہیں آ سکتے و مانت نزل اللہ آپ کے رب کے حکم سے میں نیچے آتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے پھر میں پیغام اور وہی لے کر آتا ہوں میں اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں آ سکتا نیچے تو اور میں کہ یہ لوگ دشمنی ہی کرتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو نہیں مانتے وہ فرشتہ ہماری دشمن ہے وہ فلان یہ تو اللہ کے ساتھ دشمنی ہے کوئی فرشتہ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا نہ کسی کے بارے میں خیر کی نہ کسی کو عذاب دینے کی بستی کو الٹنے کی تباہ دینے کرنے کی آواز سخت کی پتھر برسانے کی یا پھر وہی لے کر آنے کی انوار و برکات اللہ کی رحمت دے کر آنے کی یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آتے ہیں فرشتوں کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی ہے حقیقت میں جو فرشتوں کے بارے میں جو بات کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آتے ہیں فرمایا جو کتاب آپ پر نازل ہو رہی ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے ان سے پہلی کتابوں آپ سے پہلی کتابوں کی اس میں رہنمائی ہے خوشخبری ہے بات ماننے والوں کی اور جو دشمنی کرتا ہے اللہ کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ جبرائیل و مکعیل کے ساتھ وہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ دشمنی ہے اور اللہ ایسے کافروں کے ساتھ بھی پھر دشمنی کرتے ہیں اللہ ناراض رہتے ہیں فرمایا کہ ہم نے اے نبی آپ کی طرف کتاب نازل کی اور اس میں واضہ نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں یہ بات بھی ہوئی کہ جو سوالات جو یہودیوں نے کیے وہی کے کی ذریعے سے اللہ رب العزت نے جوابات دیے اور بھی کئی سوالات ہیں جو کاف میں آئیں گے تو جب سوال و جواب واضح نشانیاں ہیں یہ ہم نے نبی کو القاف کیے ان سوالوں کے جواب جب یہودیوں نے وہ سوالوں کے جواب سنے تو پھر انہیں ماننا چاہیے تھا عمایہ قربافاسکون یہ فاسق لوگ باوجود حقیقت سامنے آنے کے پھر بھی انکار کرتے ہیں فرمایا فرماین بنی صاحب ان یہودیوں میں ایسی ایک جماعت رہی ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی معاہدے کی بات ہوئی سوال کیا انہوں نے کہ اس سوال کا جواب ہو جائے تو ہم مان جائیں گے جیسے سوال بھائی کے ذریعے سے آ گیا تو آہد کو پھینک دیا جائے. نہیں ہم نہیں مانتے فلاں دشمن ہے ہمارا جبراہیل دشمن ہے فرمایا بعض یہود ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے حق بات آئی تو انہوں نے مان لی بات اور اس پرانی بشارت اور علامات جو ان کی کتابوں میں تھیں اس کے مطابق مان لی لیکن اکثر کہ وراضح رحم کا ان لا یا انہوں نے اس آخری کتاب کو بھی پسے پوش ڈالا اور اپنی کتاب کے اندر بھی جو علامات پشارتی تھیں آخری پیغمبر کی ان کو بھی نہیں مانا تو گویا اپنی کتاب کو بھی پسے پوچھ ڈالا آخری کتاب کو بھی پسے پوچھ ڈالا ایسا ڈالا کا لا یا گویا کہ کسی چیز کا ان کو علم ہی نہیں تھا اللہ سمجھ